السلام علیکم الفاتح اللہ تعال فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکته علی النبی یا آمنوا آمنوس اللہ وسلموا تسلیما اللہ صلی علی ناؤ و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى ال يبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد اللہ وبل عالمی اصل تو وسلامولا سید مرسلی ولی تاہری وصحابه المطاهرين وابنه الغوش العازم الجيلان محي الدين وهل بيته اجمعين اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميم انما اللہ, عنكم الرجس سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب صدق اللہ البیر القدیر صدقہ رسول رشید النزیر الحمد للہ وبلالمیشک لائق صد احترام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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربارے پورانوار میں دروز شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے بارک و سلم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہ عما سیدنا محمد وبارک وسلم سلاۃ السلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی بارہ روزہ اجلاس کا یہ ساتواں جلسہ ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ ساتھیوں کے نام پر اس محفل کا انعقاد جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں رب العزت اس مقدس محفل کو قبول فرمائے اور شہیدان کربلا کے صدقہ میں ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے مبارک بات کے لائق ہیں مدرسہ جامعت الرفان کے تمام ارکان اساتذہ سنی رضا جامع مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ عبد الرحیم صاحب طبلہ مدع ذیل علی قادری اور ان کے تمام ارکان احباب کہ اس دور پر فتن میں عقائق کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے نام پر اس محفل کا انعقاد کر کے غلامی کا ثبوت پیش فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ آپ مسلسل چھ بیان سماعت فرما چکے ہیں آج ساتواں بیان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ فضائل اور آپ کی شہادت اور بقیہ اہل بیت اتحار کے فضائل بے شک لیکن حسب معمول ناتے پاکے رسول صلی اللہ تع علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی سماعت فرما سبحان اللہ آج الحمد للہ آپ کے اسٹیج پر جماعت اہل سنت کے بہت عظیم مخیر الحاظ شیخ نور محمد صاحب دام اقبالہ دھاراوی وہ بھی تشریف فرما ہیں ان کے دوست احباب بھی ہیں الحمد یہ آپ سب حضرات کی محبت اور خلوص ہے نعت کے اشعار کیا ہیں صرف عقیدت کے طور پر میں کچھ عرض کر رہا ہوں ان کا روپ ہنسی دیکھتے رہ گئے بہت خوب صبح لمکارو ہنسی دیکھتے رہ گئے کیا بات دیکھتے رہ گئے ان کروے حسین دیکھتے رہ گئے نوری جب دیکھتے رہ گئے نور والی جب دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ کارو سلیمان صاحب اور حافظ شہید اعظم یہ دونوں آدمی آج دن سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے اور دونوں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش میں تھے لیکن اب فائنل کل ہوگا ان لوگوں کا جس نے آ کے کبو سالیا ہر بہت ہو جس نے آ تلو کبو سالیا ہم پیاری زانی دیکھتے رہ گئے سبحار دیکھتے سبحار رہ گئے, سبحار دیکھتے سبحار رہ گئے ہمو پیاری زنی دیکھتے رہ گئے بہو دیکھتے رہ گئے جسن نے کا کے تل و کبو کو بہو جسن آقا کے تل و کبو لیا جس نے آک کبو سالیا ہم پیاری زانی دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ہم پیاری زانی دیکھتے رہ گئے ان کا روسی دیکھتے رہ گئے شان سلی آ دیکھتے رہ گئے یار سو اللہ شان سل دیکھتے رہ گئے شاہکار مر بابا دیکھتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رہ گے شاہکا مر بابا تمہارا کا مر بابا دیکھ کر رہ گئے دیکھتے رہ گئے اور دیکھ کر تر جمع کنزلی مان کا واہ واہ واہ سبھ رہ دیکھ کر ترجام کنزلی مانکا بس دیکھ کر تر جنجلی کا ہم کلا میرا گا دیکھتے رہ گئے ہم کلام میں رضا ہم کلا میں رضا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے شان سلی دیکھتے رہ گئے شاہ کا مرتابا دیکھتے رہ گئے جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر کمر واہ! واہ واہ سبحان اللہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں فلک پر کمرو دشمن مستفاد دیکھ لے رہ گئے واہ! ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں فلک پر قمر یا حبیب اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے سالک پر کمر اور دشمنے مستعفا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دشم دیکھتے رہ گئے روئے بد رو دو جا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے درود پاک اللہ ما صلی اللہ سید مولانا محمد الجود والکرم وبارک وسلم سلاۃ وسلام علیہ, و و سلام علیہ <سلام> علی رسول اللہ, اللہ, اللہ, صلی اللہ تعالی علی علی شان صلی اللہ سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے ان ترسقی قدان بولے ادب کا مت لئے تابان بولے وہ حسن من کالم ترکت و عینی و من و من کالم تلدن سا من مبر کل بن تان نقت خلختا کمات شا ہزار بار بشویم دہنز مشکو گلاب حنوز نام تو گفتن کمال بے اللہ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دستی قدرت پہ لاکھوں سلام شاہ مردان شیر ازدان قوت پرور دگار شاہ مردان شیر ازدان قوت پروردگار لافت الا علی لا سیف سبحان اللہ،, سبحان اللہ لا لافت الا علی لا سیف الا ذوالفقار علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور علی کے تلوار ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں بہت ہے شاہ مردان تمام بہادروں کے آب بادشاہ ہیں بے شک شیر یزدان رب کے شیر ہیں شاہ مردان شیر ازداں قوت پروردگار اور رب تعلی کی قوت کے مظہر ہیں سبحان حضرت اللہ علی کائنات ردی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت بھی بڑی بے مثال ہے سبحان اللہ حضرت مولا کائنات کی عبادت کا حال یہ ہے پیارے کہ آپ تمام عابدوں زاہدوں کے سردار تسلیم کیے جاتے ہیں ایک جنگ میں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے جو بات ذہن فکر میں اتارنا چاہتا ہوں اس کی طرف دھیان دیجئے حضرت علی کائنات ردی اللہ تعالی انہوں کو ایک جنگ میں ایک تیر لگا اتنا زبردست کو تیر آپ کے جسم میں پیوست ہوا کہ لوگ اس کو کھینچتے تھے درد سے آپ تڑپ جاتے تھے یہ ہوا کہ گوشت کا کچھ حصہ کاٹنا پڑے گا تب تیر نکلے گا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سنو اتنی تکلیف ہوتی ہے تیر نکالنے میں کہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے لوگوں نے عرض کیا حضور پھر کیسے یہ تیر نکالا جائے آپ فرماتے ہیں جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے جسم سے تیر کو تم لوگ نکال لینا ذرا ان کی نماز ملاحظہ فرمائیے کیسی نماز ہے حضرت مولان کائنات کی جب یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو تیر آپ کے جسم سے کھینچا گیا کھینچنے والے اور جو موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہی تیر جب کھینچا جاتا تھا تو مولا کائنات تڑ جاتے تھے لیکن بدن سے تیر کو کھینچ لیا گیا آپ کی زبان سے سی کا لفظ بھی نہیں نکلا اس طرح سے عبادت الہی میں مہوائے حضرت مولا کائنات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور رکھو کہ خدا تمہیں تم آئے آئے اللہ سبحان ایسی نماز پڑھو جب ایسی نماز پڑھو گے تو اس نماز میں تم کو لذت حاصل ہوگی جب ایسی نماز پڑھو گے ایک سوئی کے ساتھ تو وہ نماز تمہیں سے روک دے گی وہ نماز تمہیں کیا نام برائیوں سے روک دے گی مولائے کائنات ردی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کو آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کس طرح سے یہ عبادت کر رہے ہیں ریاضت کر رہے ہیں مولا کائنات اللہ تعالیٰ جنگ کے لیے تشریف لائے جا رہے تھے آپ کے ساتھ تمام آپ کے اصحاب ہیں مولا کائنات سے لوگوں نے کیا حضور پانی ختم ہو گیا ہم پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں ایسا ہے کہ بڑی دقتوں کا سامنا اٹھانا پڑے گا ہلاکت کا اندیشہ ہے حضرت علی کائنات ارشاد فرماتے ہیں اچھا اور آگے بڑھو لوگوں نے کہا حضور ہم نے معلومات حاصل کی ہے یہاں سے چھ میل کی دوری پر بتایا جا رہا ہے کہ پانی کا چشمہ ہے آپ فرماتے ہیں گھبراؤ ایک جگہ آپ نے زمین کو کھودا ایک گرجا گھر تھا اس گرجا گھر کے قریب آپ نے زمین کو کھودو زمین کو جیسے کھودا گیا ایک پتھر نکلا لوگ اس پتھر کو نکال رہے ہیں مگر ہٹ نہیں رہا ہے اپنی جگہ سے سارے لوگوں نے پوری طاقت آزمائی کی لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا ہے لوگوں نے عرض کیا حضور ایک اتنا بڑا پتھر پڑ گیا کہ ہٹ نہیں رہا ہے حضرت علی قریب گئے اور جانے کے بعد آپ نے اپنے انگلی کو اندر ڈالا اور اندر سے اس پتھر کو اٹھایا پتھر ہٹ گیا اس کے نیچے صاف شفاف پانی کا چشمہ نکلا اتنا میٹھا پانی اس سفر میں اتنا میٹھا پانی ان لوگوں کو نہیں ملا تھا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم سب لوگ اپنے مشکیزوں کو بھر لو اپنے اونٹوں کو پلا دو گھوڑوں کو پلا دو سارے لوگ پانی پی کر کے سیراب ہو گئے اور پانی ضرورت بھر کے لیے رکھ لیتے ہیں حضرت مولا کائنات نے فرمایا اب اس چشمہ پر وہی پتھر رکھ دو تب تک گرجا گھر کے اندر سے راہب نکلا اور کے بعد اس نے کہا یہ بتائیے کہ آپ فرشتہ ہیں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا کیا کہ آپ نبی ہیں کہا نہیں اس نے کہا کہ آپ نبی کے داماد ہیں تب تک حضرت علی نے فرمایا ہاں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں اس راہب نے کہا علی اپنا ہاتھ بڑھاؤ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام داخل کرو حضرت مولا کائنات نے کلما پڑھایا اور پڑھانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ تم اتنی دیر تک کلمہ پڑھنے میں کیوں رکے ہوئے تھے اس نے کہا سنو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس تاپانی کو وہی کھوج لگا پائے گا اور اس پتھر کو وہی ٹالے گا جو یا تو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا اے علی اب آپ ہم کو مل گئے تو آپ کے ہاتھ پر میں اسلام قبول کر رہا ہوں مولا کائنات سدے شکر کے لیے گر جاتے ہیں اور ارض کرتے ہیں پرور د اترا ایسا بندہ ہو کہ پرانی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے اے پروردگار عالم تو نے مجھے یہ فضیلت اپنے حبیب کے صدقے میں بخشی ہے مولائے کائنات پھر آگے بڑھے آپ حضرت علی کی کرامتوں کو ملاحظہ فرمائیے آج حضرت علی کا نام مصیبت میں لیا جاتا ہے آج حضرت علی کا نام پریشانیوں میں لیا جاتا ہے حضرت علی کا نام دشواریوں میں لیا جاتا ہے خدا کی قسم مولائے کائنات کے فضائل کو بیان کرنا ہرگز ناکس کی بات نہیں ہے رات ختم ہو سکتی ہیں علی کی فضیلتیں نہیں ختم ہوں گے راتیں اور دنوں کا چل دن کا چلنا رک سکتا ہے سورج کا مگر علی کی فضیلت نہیں ختم ہو سکتی ہے مولا کائنات کے اتنے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا انید اللہ اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو پاک فرما دے اہل البیت اے بیت والو اے گھر والو اللہ تم سے چاہتا ہے کی پاکی تمہیں دے دے اور نجاست تم سے دور فرما دے اللہ تعالی خوب خوب تمہیں پاک و ستھرا فرما دے رب تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ آیتِ کریمہ نازل فرمائی یہ آیتِ کریمہ حضرتِ علی حضرتِ فاطمہ حضرتِ امامِ حسن حضرتِ امامِ حسین کے لیے ہے اللہ کے حبیب سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اہلِ بیعت کسے کہتے ہیں آپ کے اہلِ بیعت کون لوگ ہیں تو اللہ کے حبی اہل و یہ سب کے سب ہمارے اہل بیت ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کو جاننا چاہتے ہو تو دیکھو یہ حسن ہیں یہ ہیں یہ حسین ہیں یہ ہیں یہ علی ہیں یہ ہیں یہ فاطمہ ہیں یہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پروری شاہد سن چکے کہ حضرت علی کی آپ نے کی تھی اور آپ اہل بیت میں سے حضرت علی کو فرما رہے ہیں جب آیت تطہیر نازل ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کو لیا اور لینے کے بعد ان پانچوں نفوس قدسیہ کو اس چادر میں لیا سرکار کی ایک بی بی وہاں موجود تھی وہ بھی چادر میں آ گئیں کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے آقا کریم فرماتے ہیں انک خیر الا خیر تم خیر پر ہو بھلائی پر ہو نبی اقا نے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے آگے بڑھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے آقا کریم نے انہیں بھی فضیلت دیتے ہوئے فرمایا تو بھی اسی میں سے ہو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کس کو سرفراد نہیں کر رہے ہیں آئیے ذرا دیکھئے علماء کا طبقہ بیان فرما رہا ہے یہ تمام امہات المومنین اور حضرت علی حضرت حسن حضرت امام حسین یہ سب کے سب اہل بیعت ہیں مگر مفسرین اور محدثین کا اکثر طبقہ اس طرف گیا ہے کہ اہل بیعت یہی پانچوں نفوس یہ کچھ سیاہ ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہاں کہاں ثابت کیا ذ نجران کے عیسائی آئے اور نجران کے عیسائیوں نے تسلیم بلا باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسائیوں نے کہا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بلا باپ کے پیدا ہو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسائی لاجواب ہو گئے اور بتاتا چلوں پیارے اگر تو تسلیم پیدا ہوئی اپنی ماں کی گود میں آئے اور اپنی نبوت کا اعلان کر دیا آج کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی ہے میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا نبی کو چالیس سال کے بعد نبوت کے اعلان کا حکم ملتا ہے نبوت نہیں ملتی ہے بلکہ نبوت کا تعلق تو میرے عقائد فرماتے ہیں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے در تب میں نبی تھا نہ یہ کائنات تھی تب میں نبی تھا کچھ نہیں تھا تب میں نبی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس برس کے بعد اعلان کا حکم ملتا ہے حضرت عیسا پیغمبر کے تعلق سے یہ جواب سننے کے بعد عیسائی لا جواب ہو گئے عیسائیوں نے کہا محمد آپ نے ہاں ہم مباہلا آپ سے کریں گے مباہلہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں جانب سے لوگ ایک دوسرے پر بد دعا کریں اور دعا فوراً اثر کر جائے گی مباہلہ اس کو کہتے ہیں چنانچہ مباہلہ کافر اور مومن میں ہوتا ہے مباہلہ کافر اور منافق میں بھی ہوتا ہے مباہلہ کافر مباہلہ مومن اور مرتب میں ہوتا ہے مباہلہ مشرک اور مومن میں ہوتا ہے مباہلہ مومن مومن سے نہیں ہوتا ہے مومن اور کافر میں مباہلہ ہوتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے اللہ نے ایتیں نازل فرما دی محبوب یہ سب مباہلہ کی دعوت تمہیں دیتے ہیں یعنی بھی بد وہ بھی دعا کریں تو ٹھیک ہے محبوب تم اپنے اولادوں کو بلا لو محبوب تم اپنے گھر والوں کو لے لو اور یہ بھی اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر کے آئے میدان میں اللہ کے حبیب نے تاریخ متعین فرما دی میدان طے ہو گیا اللہ کے حبیب جب نکلے تو ارشاد فرماتے ہیں علی تم آ جاؤ فاطمہ تم آ جاؤ, تم, تم, آ جاؤ. تم آ جاؤ حسین تم آ جاؤ گزرتے مامے حسن حسین علی اور فاطمہ کو لے کر کے میرے آقا چلے آکائے کریم فرماتے ہیں حسن تم ہماری داہنی جانی جاؤ حسین تم ہماری بائیں جانب ہو جاؤ اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ علی تم فاطمہ کے پیچھے ہو جاؤ ذرا فاقو نے جنات فاطمہ زہرا کے نقش قدم کا حجاب ملاحظہ فرمائیے حضرت خاتون جنت کے قدم کا نشان بھی بنا ظاہر ہونے پائے وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں مولائے کائنات جب میں پہنچے ان نفوس قدسیہ کو لے کر کے تب تک تمام پادری آئے اور عیسائی آئے جو میں سب سے کا تھا اس نے کہا سنو تم لوگ ان سے مباہلا مت کرو کہا کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ نبی دعا کر دیں گے اور یہ لوگ آمین کہہ دیں گے تو پوری دنیا میں کوئی عیسائی نہیں بات سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہروں کو ایسی پیشانیوں کو کس طرح نور والے وہ چہرے ہیں اللہ اکبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں ان پر بد دعا کروں گا دعائیں ہلاکت ان کے لیے تو تم سب آمین مین کہنا نبی کون ہیں ہاتھ اٹھانے والے تھے یہ تب تک پادریوں نے کہا اے محمد ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے چنانچہ نجران کے عیسائی جزیہ دے کر کے صلح کر لیتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عیسائی مجھ سے مباہلہ کر لیتے اور یہ میرے حسن حسین فاطمہ علی میری دعا پرامین امین کہہ دیتے تو یہ فورن کے فورن سارے نجران کے عیسائی سوار اور بندر ہو جاتے اور اور سال بھر کے اندر اندر پھر دنیا میں کوئی عیسائی بچتا نہیں کیا بات ان پر بالکل عذاب قریب آ چکا تھا ان پر عذاب نازل ہونے والا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اجابت بھی ملاحظہ فرمائیے اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ بہت کو جابت کا نائت کا جو دعا بن دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن, بن, بن, بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کے لیے آنین کہہ دیں اور نبی دعائے ہلاکت فرما دیں ہلاک اپنے نبی کی بھی فضیلت ملاحظہ فرماتے چلیے اور حضرت علی کی بھی برکت ملاحظہ فرماتے چلیے حضرت فاطمہ, حضرت امان حسن حسین کو بھی دیکھتے ہوئے چلیے یہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں حضرت علی کو کہاں کہاں دیکھو گے حضرت مولا کائنات خلی المسلمین ہیں حضرت امیر ماویہ شام کے گورنر ہیں حضرت امیر ماویہ نے اور دوسرے صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ علی ہم تم سے, قصہ سے عثمان چاہتے ہیں یعنی حضرت عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا انہیں قتل کیا جائے ان کو ہم آپ کے ذریعہ سے چاہتے ہیں کہ بدلہ لیا جائے اور ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ متعین نہیں کر پا رہے تھے کہ کس نے قتل کیا حضرت امام حضرت عثمان غنی کو چنانچہ آپ نے محمد بن ابو بکر کو بلایا اور بلانے کے بعد بتایا پوچھا اپنے کی صحیح صحیح بتاؤ عثمان کو کس نے قتل کیا ہے تو حضرت محمد بن ابوبکر کہتے ہیں امیر المومنین معاملہ ایسا ہوا کہ جم میں مکان کے اندر داخل ہوا اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی میں نے پکڑی اور انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے باپ ہوتے تو کیا تم اپنے باپ کے سامنے یہ حرکت کر سکتے تھے تو مجھ کو اتنا ڈر لگا کہ میں نے چھوڑ دیا ان کی داڑھی اور اس کے بعد شور ہوا میں ہٹ گیا میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ کس کی کسی تلوار حضرت عثمان کے گردن پر پڑی ہے اور آپ کے اوپر کس کا حملہ پہلے ہوا محمد بن ابو بکر یہ بیان دے کر کے کہتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اے امیر المومنین میں بہت نادم ہوں حضرت محمد بن ابو بکر الگ کر دیے گئے اب پتہ لگایا جانے لگا بعد میں ان لوگوں کو قتل کیا گیا انہیں سزا دی گئی یہ بات نہیں کہ قاتلان کو سزا نہیں دی گئی حضرت عثمان غنی کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ نے خروج کر دیا اپنے اصحاب کو لے کر کے کی ان کا بدلہ کیوں نہیں لیا جا رہا ہے مولا کائنات کو جب اطلاع ملی تو حکومت اور عمارت کی حفاظت کی بنیاد پر حضرت مولا کائنات بھی دونوں طرف سے مسلمان آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو میں الگ ہو جاتا ہوں نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سکتا فا سلامات وہ من سلمہ تھا نجات جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا سلامت رہا اس لیے میں الگ ہو جایا کرتا ہوں مولا کائنات اور حضرت امیر معاویہ میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اتنی سخت لڑائی ہوئی تھی پیارے کہ نبے ہزار مسلمان جان بین کے شہید ہو گئے اللہ ہو شاب سرا اندازہ لگاؤ کہ نبے مسلمان جان شہید ہوئے بڑے بڑے صحابی اس میں شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ اگر جنگ کا نقشہ یہی رہا تو نہ جانے کتنے اور شہید ہو جائیں گے فوراً آپ نے ملاحظہ کیا کہ علی کی فوج غالب آ رہی ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو اشارہ فرمایا کہ قرآن پر بلند کرو قرآن بلند کیا گیا جیسے میدان جنگ میں قرآن اوپر اٹھایا گیا تب تک دونوں طرف کے لوگ جنگ کر رہے تھے اپنی اپنی تلواروں کو نیچے کر لیتے ہیں اور پھر کوئی تلوار نہیں اٹھاتا ہے پھر یہ تمام پایا کہ آپس میں مصالحت ہو جائے چنانچہ مولا کائنات بھی صلح پر راضی ہو گئے اور حضرت امیر معاویہ بھی صلح پر راضی ہو گئے آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے چلیے جان بین کی فوجیں لڑ رہی ہیں لیکن نہ حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی نے گالی دیا تھا نہ حضرت علی نے امیر معاویہ کو گالی دیا بلکہ امیر معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی نگاہ میں علی کا مرتبہ کیا ہے تو حضرت ماویہ فرماتے ہیں کہ علی جس گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو دھول ہوتی ہے امیر معاویہ اپنے آپ کو وہ بھی نہیں سمجھتے حضرت امیر معاویہ نے جواب دیا تھا اتنی محبت تھی حضرت امیر معاویہ کو ایسی بات نہیں ہے مگر یہ اشتہادی اختلاف ہے اور اشتہادی اختلاف میں دونوں کے لیے حق ہے کہ دونوں اپنے اپنے اشتہار پر کوشش کریں کہ کس کا اشتہاد بلند ہوتا ہے اور کس کی طرف حق کا معاملہ ظاہر ہوتا ہے حضرت علی حضرت امیر ماویہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو حضرت علی تو داماد رسول ہے کیا علی سے ان کو محبت نہیں ہے حضرت علی ان کے بارے میں تو سرکار نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں علی مجھ سے ہیں حضرت امیر ماویہ کا جبال ہونے لگا تھا تو آپ نے وسیعت کی تھی کہ سنو اللہ کے حبیب کے ناخن شریف میرے پاس ہیں اور سرکار کے مبارک بال میرے پاس ہیں اور سرکار نے مجھ کو اپنا ایک تہبند شریف دیا تھا اسی میں مجھ کو دفن کرنا اور میری آنکھوں پر سرکار کے یہ مبارک کو رکھنا رکھ دینا میرے ہونٹوں پر سرکار کے ناخن شریف کو رکھ دینا اور پھر قبر میں ارحم ان کے سپرد مجھے کر دینا امیر ماویہ کو سرکار سے لگے ہوئے لباس سے اتنی محبت ہے تو کیا علی سے محبت نہیں ہے ہے علی سے محبت ایسی بات نہیں ہے دشمنی نہیں کہہ سکتے ہو اشتہادی اختلاف کو بغاوت نہیں کہہ سکتے ہو اشتہادی اختلاف کو ایک دوسرے کا دوسرا دشمن نہیں گردانا جاتا ہے ذرا نوعیت سمجھو اگر پڑھے لکھے ہو اشتہادی اختلاف کسی کہتے ہیں اور ذرا دیکھو مولائے کائنات فرماتے ہیں میں بھی صلح کے لئے تیار ہوں حضرت تعمیر ماویا کہتے ہیں میں بھی صلح کے لیے تیار ہوں اب جان سے صلح کی بات آئی تو صلح کیسے ہو یہ طے پایا کہ اس میں حضرت عمر ابن عاص صحابی رسول ہیں اور حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ان دونوں صحابیوں کو فیصل متعین کیا گیا کہ یہ دونوں یہ جو فیصلہ کر لیں گے وہ فیصلہ ہم کو منظور ہے اب سارے لوگ بیٹھ گئے صلح کی بات ہونے لگی حضرت امریاس اور حضرت ابساش عری یہ دونوں فیصل متعین کیے گئے تب تک ایک جماعت اٹھ کر کے نکل پڑی اور اس نے کہا الا اللہ ہم اللہ کے سوا کسی کو فیصل نہیں مانتے ہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں کو گالی دیتی ہوئی جماعت بھاگ جاتی ہے اسی جماعت کو خارجی کہا جاتا ہے اسی جماعت کے فکر و اعتقاد کو فن پاتے فن پاتے اور ایک دوسرے کو بدلتے بدلتے آج جو نظریہ قائم ہے وہی نظریہ وہابیوں کا ہے وہی دیوبندیوں کا ہے وہی نظریہ جماعت اسلامی والوں کا ہے, ہے وہی نظریہ تبلیغی جماعت والوں کا ہے آج تاریخ آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کی سدا غلام محی الدین سبحانی کی اور اگر تاریخ صحیح بیان کر رہا ہوں تو تم حق پر غور کرو حق کی طرف آ جاؤ او دیکھو جی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے اس جماعت نے کہا کہ ہر ہر معاملے پر ہم علی کو ترجیح دیں گے ہم حضرت علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے ہیں ہم انہی کو مانیں گے اس جماعت کو شیان علی کہا گیا اب آئیے اور آگے بڑھئے ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے جس جماعت نے کہا کہ جب یہ دونوں فیصلہ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ دونوں صحابی جو فیصلہ دونوں کے حق میں کر دیں گے ہم سب کو بھی من وہی جماعت بھی کی جماعت کہی گئی ہے اور اسی جماعت کا نظریہ ہے جس جماعت کا نام پہلے سنت یہی وہ جماعت ہے تاریخ کا یہ لا نوٹ کرو اور سمجھو جماعتیں کہاں سے بنی ہیں اور اختلاف کہاں سے شروع ہوا ہے چنانچہ یہ خارجی لوگ جم نکل کر کے بھاگے تو حضرت امیر ماویا کی بغاوت کی حضرت علی کی بھی بغاوت کی کیا حضرت علی کو خوارجوں کے مقابلے میں جنگ کرنی پڑی اور بڑی భయంక جنگ ہوئی خارجیوں کو तहस तहस کیا گیا لیکن ائے اب ذرا اپ ملاحظہ فرمائیے حضرت علی اور حضرت امیر ماویا میں ذوی مسائلت ہو گئی اور دونوں طرف سے اختلاف ختم ہوا امیر ماویا شام کے بن کر کے چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں خلیفت المسلم تسلیم کر لیے گئے ہر طرح سے اب آپ امیر المومنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں اسی میں ایک عبد الرحمان خارجی تھا عبد ابن ملجن یہ بہت بڑا خارجی تھا اور برک نامی ایک خارجی یہ تھا اور ایک خارجی اور تھا یہ تینوں خارجی اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے پر ان تینوں نے کہا ایک کام کیا جائے کہ تین آدمیوں کو قتل کر دیا جائے ابھی سارا کتنا ختم ہو جائے کہا کس کو کس کو قتل کیا جائے تو برک نے کہا کہ میں عمر ابن آس کو قتل کروں گا اور ایک دوسرے نے کہا میں امیر ماویہ کو قتل کروں گا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا میں علی ابن ابی طالب کو قتل کروں گا یہ تینوں ظالم قتل کا پلان بنا کر کے اپنے اپنے مقام پر روانہ ہو گئے ایک تو شام چلا گیا ایک تو مدینہ چلا آیا اور دوسرا ایراغ حضرت کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا عبد کا مہینہ ہے حضرت علی ال رضی اللہ تعالی عنہ کا طور طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب اب بیدار ہوتے تھے تو سارے لوگوں کو آپ جگاتے ہوئے چلے جاتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیدار کرتے ہوئے سارے لوگوں کو جا رہے ہیں لیکن آج جب حضرت علی اٹھے تو خلاف معمول اٹھے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں کہ بیٹا سنو آج میری قسمت جاگ گئی اپ عرض کرتے ہیں ابا حضور یہ تو اپ فرماتے ہیں بیٹا ابھی ابھی میں نے سرکار کو خواب میں دیکھا سبحان ہے اللہ اقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے بہت پریشان کر ڈالا ہے آقا فرماتے ہیں تو ظالموں کے لیے تم دعا ہی کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنے قریب بلا لیجئے تب تک میری آنکھ کھل گئی۔ مولائے کائنات اس خواب کو بیان کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں میں چند دن کے لیے ہوں چاند اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ بیدار ہو کر کے جامعہ مسجد کی طرف کوفہ کے ان میں جا رہے ہیں آپ جیسے ہی اندر پہنچے یہ لگا ہوا تھا عبد الرحمن ابن ملجم خنجر لے کر کے اس نے حضرت علی پر وار کرنا شروع کیا شور ہوا حضرت علی کا یہ قاتل پکڑا گیا حضرت علی کو کافی زخم لگ گیا تھا نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد جب واپس آئے قاتل لایا گیا حضرت مولا کائنات کو پانی دیا گیا حضرت مولا پانی پیتے ہیں جس کے خون کا بہت سا حصہ بہ گیا ہے حضرت مولا اے کائنات نے پانی پینے کے بعد کہا میرے قاتل کو پانی دے دو جب اب الرحمان ابن ملجن کی طرف پانی پیش کیا گیا تو اس ظالم نے پانی پینے سے انکار کر دیا اس کی قسمت میں نہیں تھا ذرا علی کائنات کو ملاحظہ کرو کہ قاتل کو پانی پیش کر رہے ہیں جن ہی کے لاڈلے کو کربلا کے مایدان میں ظالموں نے پانی نہیں دیا جن کے بچوں کے ایک, ایک قطرہ پانی کے لیے آیا تھا باپ کا رویہ ہے کہ اپنے قاتل کو پانی دے رہے ہیں دنیا میں اخلاق و مرزت کی مثال اس طرح سے کون پیش کرے گا اس طرح سے نیو لائے کائنات رب اللہ تعالی انہوں نے پیش کیا ہے مولائے کائنات فرماتے ہیں افسوس ہے ہی اس پر اگر یہ میرا جھوٹا پانی پی لیتا تو میرا قاتل ہونے کے باوجود بھی یہ بخش دیا جاتا اللہ, اللہ تعالی اس کی مغفرت فرماتا ذرا علی کائنات کے جھوٹے کی برکت ملاحظہ فرماؤ وہ فرماتے ہیں میرے منہ کا لگا ہوا پانی اگر اس کے حلق کے اندر چلا جاتا تو میرا قاتل ہے مگر اس کے باوجود بھی رب تعالی اسے بخش علی کی فضیلت ہے حضرت علی کا وہ وقار ہے حضرت علی کا وہ مرتبہ ہے حضرت علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا وقار دیکھتے چلیے مولائے کائنات اس کے باوجود تین دن تک حیات ظاہری سے تھے مولانا کائنات کا وصال شریف ہوا شہادت ہوئی اور جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی تو آپ کو دفن کہاں کیا گیا چونکہ خارجیوں کا معاملہ بہت بڑھا ہوا تھا تو اس میں علما کا اور مورخین کا اختلاف ہو گیا ہے کہ حضرت علی کو دفن کہاں کیا گیا کچھ لوگوں نے تو کہا کہ کوفہ کے جامع مسجد کے کنارے دفن کیا گیا اور کچھ لوگوں نے کہا مشرحت میں دفن کیا گیا کچھ لوگوں نے بتایا نجس میں دفن کیا گیا اور نذب کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ یار کر کے ایک اونٹ پر رکھا گیا کہ اچانک وہ اونٹ بھاگا اس کا پیچھا لوگ نہیں کر پائے اور وہ غائب ہو گیا کچھ روز کے بعد وہ اونٹ نجف میں ملا اور وہی پر آپ کو دفن کیا گیا اللہ و عالم بھی بالثواب کیونکہ اس لیے یہ معاملہ چھپایا گیا تھا اور رات میں تجدید و تقین کا معاملہ عمل میں لایا جا رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ ظالم خارجی حضرت علی کی قبر شریف جان جائیں تو جانے کے بعد جاننے کے بعد یہ جائیں اور قبر انور کو کھود کر کے آپ کی شان میں حرمتی کریں اس حرمتی کی خوف کی بنیاد پر آپ کی قبر شریف کو پوشیدہ رکھا گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن ابن ملجم کو قتل کیا حضرت امام حسن کو اب لوگ کہنے لگے آپ کو ہم خلیفہ مانیں گے آپ خلیفت المسلمین تسلیم کیا جائیں حضرت امام حسن نے انکار کیا نہیں مجھ کو یہ بوجھ نہیں چاہیے اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن لوگوں نے کہا نہیں اے ابن رسول اللہ اب آپ جیسا فضیلت والا کون ہے آپ جیسا عظمت والا کون رہ گیا ہے چنانچے حضرت امام حسن نے خلافت کو منظور فرما لیا لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت امیر رضی اللہ تعالی ہونے بھی اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ہم اس کے مستحق ہیں اب ہم کو امیر المومنین تسلیم کیا جائے حضرت امیر ماویہ اور حضرت امام حسن میں بھی بات بڑھ گئی نوبت یہاں تک پہنچ جاتی کہ جنگ ہوتی خوریزی ہو جاتی اور بہت سارے لوگ شہید کیے جاتے حضرت امام حسن رضی اللہ سوچنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو گود میں سرکار نے لیا تھا اور لینے کے کے کے تھا یہ میرا وہ بچہ ہے کہ جس ذریعہ سے اللہ تعالی مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے اللہ حضرت امام حسن اس سرکار کے فرمان کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہیں اب حضرت امام حسن جنگ کے لیے نئی آمادہ ہو رہے ہیں لوگوں نے بہت کہا حضور ہم آپ کے ساتھ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہم جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں ہم آپ کے قدموں میں اپنی جان کی قربانی پیش کریں گے آپ کی عزت و احسان نفس عزت کے لیے اور آپ کی امارت اور خلافت کی حفاظت کے لیے ہم خون کا ایک ایک, ایک قطرہ بہا دیں گے حضرت لے امام لے حسن, لے حسن لے نے فرمایا نہیں لیکن تیاری دونوں جانب سے ہو رہی تھی حضرت امیر مابیہ کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھی بڑی سنجیدگی سے غور کیا اور سوچا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو بہت سارے مسلمان کام آ جائیں گے جانے کتنے صحابہ شہید ہو جائیں گے پھر اسلام کا حال کیا ہوگا تو حضرت امیر ماویا نے ایک سادہ کاغذ اور ایک قاصد حضرت امام حسن کی بارگاہ میں بھیجا سبحان اللہ تاریخ اللہ! کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو الزام لگانے والوں امیر ماویا کو بھی برا بھلا نہ کہو وہ صحابی رسول ہیں وہ کاتب وہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محترم صحابی ہیں اللہ اکبر اور عجلہ صحاب میں سے حضرت امیر ماویا ہیں امیر ماویا نے سادہ کاغذ حضرت امام حسن کی بارگاہ اور آپ نے کہا کہ امام حسن جتنی شرطیں لکھ دیں ہم کو سب منظور ہے ہم بھی جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم بھی اختلاف نہیں چاہتے ہیں آپ کیوں حضرت امیر مابیہ کو مجرم قرار دے رہے ہو اب ذرا دیکھو حضرت امام حسن کے تعلق سے جب انہوں نے کاغذ بھیج دیا کہ وہ جو کہہ دیں گے جو لکھ دیں گے ہمیں سب منظور ہے امام حسن اگر اس پر یہ لکھ دے تھے کہ امیر مابیہ آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں تو امیر ماننا پڑتا اس لیے کہ انہوں نے لکھ کر کے انہوں نے سادہ کاغذ بھیجا تھا حضرت امام حسن نے سادہ کاغذ کو لیا اور اس پر چودہ شرطیں حضرت امام حسن نے لکھی اور ساری شرطوں کو حضرت امیر معاویہ نے منظور فرمایا اختلاف ختم ہوا چھ مہینہ خلیفہ رہنے کے بعد حضرت امام حسن نے خلافات حضرت امیر ماویہ کو سونپ دی سبحان لہ سبحان لہ. نارے تقبیر نارے سبحان اللہ, اللہ ماویہ نے اطلاع بھیجی حضرت امام حسن کی بار میں کہ آپ کے بھائی حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ سے جب یہ اطلاع ملی تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ آپ کوئی تاروج نہ کریں وہ بھی بیعت کر لیں گے کچھ دن کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی بیعت کر لیا اور آپ نے کوئی تاروج نہیں کیا ان شرطوں میں سے ایک شرط البتہ یہ تھی بے شک آپ کے بعد خلافت ہمارے پاس آنی چاہیے ہم جس کو مناسب سمجھیں گے اور تمام صحابہ تابعین اس کو خلیفہ بنائیں گے یہ شرط اس میں تھی حضرت امیر معاویہ نے ساری شرطوں کو منظور کیا حضرت امام حسن خلافت سے دستبردار ہوئے چھ مہینہ آپ کو خلیفہ بنے ہوا تھا یہ بھی میرے سرکار کی پیشین گوئی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کی میرے بعد تیس سال تک خلافت رہے گی اور تیس سال کے بعد امارت آ جائے گی یعنی سلطنت ہوگی جب حضرت امام حسن کو خلیفہ بنے چھ مہینہ پورا ہوا تو سرکار اس کو لے کر کے حضرت امام حسن کے مدت خلافت اب تک تیس سال پورے ہو گئے سبحان اللہ. نبی کونین نے جو ارشاد فرمایا تھا اس ارشاد پر معاملہ آ کر کے رک جاتا ہے اور انسان اسلامی سلطنت کے پہلے بادشاہ پہلے امیر حضرت امیر ماویہ منتخب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ببطل امیر ماویہ کو پہلا اسلامی بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا پہلا امیر ان کو کہا گیا لیکن بڑے مدبر تھے حضرت امیر معاویہ بڑے سیاسی تھے حضرت امیر ماویہ حضرت امیر ماویہ کے دور میں بڑی جنگیں لڑی گئیں بہت فتوحات ہوئی حضرت امیر ماویہ ہی کا دور ہے کہ پہلی جنگ قسطنطنیہ کی لڑی گئی سب سے پہلا لشکر آپ نے ہی قسطنطنیہ میں بھیجا تھا کچھ لوگ ظالم ہیں اور نہ جانے کس طرح سے تاریخیں پڑھتے ہوں اور قہدیہ کرتے ہیں معذ اللہ کہ حضرت امیر ماویہ نے جب پہلا لشکر بھیجا تھا قسطنطنیہ پر تو اس میں یزید بھی شامل تھا اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرما کہ قسطنطنیہ پر اول جیش یعنی پہلا لشکر جو ہوگا وہ مغفور ہے بخشا بخشایا ہے بے شک سبحان اللہ اس پر بہت سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے مگر اتنی بات میں ضرور ارض کروں گا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث شریف کا لفظ ہے مخفور لہم وہ سب بخشے بخشائے ہیں سب سے پہلی بات تو پہلا لشکر جب قسطنطنیہ کی طرف گیا ہے تو اس میں یزید تھا ہی نہیں اس کی عمر چار سال کی بتائی جاتی ہے اور دوسرے لشکروں میں اگر وہ تھا تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے لیے بخشش کی بشارت دی ہے یہ بات نہیں ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا نبی فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا وہ بھی بخشا جائے گا نبی کونین فرماتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ بھی بخشا جائے گا جو سور یاسین پڑھے گا وہ بھی بخشا جائے گا سرکار یہ بھی تو ساری باتیں ارشاد فرما رہے ہیں پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کوئی گناہ کرے تو کیا گناہ کا سزا نہیں پائے گا اگر کوئی جرم کرے تو کیا جرم کا سزا نہیں پائے گا یزید مجرم ہے یزید ساسک ہے یزید ظالم ہے اس نے جرم کیا ہے جرم کی سزا اسے ضرور ملے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لئے خام خواہ اس کی حمایت مت کیا کرو دو دو دو. حضرت امام حسین کی عداوت میں معذ اللہ بات چل رہی ہے حضرت مولاء کائنات کی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی آپ کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ ہوئے باپ آئی ہے اہل بیت کے فضائل کی اہل بیت بہت فضائل والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا یہ دیکھو سنو اہل بیت کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے کوئی بھی اہل بیت میں سے ہو زکوات لے لے سکتا یہی وجہ ہے کہ ساداتے کرام جو ہوتے ہیں وہ سید جنہیں سادات کہا جاتا ہے جو نجیب الطرفین ہیں یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد حضرت عباس کی اولاد ہاشمی لوگ حضرت حارث کی اولاد اس طرح سے تخصیص کی گئی ہے کہ بنو و ہاشم جو ہیں ان پر زکوٰۃم ہے لینا وہ زکوۃ نہیں لے سکتے ہیں یہ فضیلت ہے ان کی کیوں اس لیے کہ وہ مال کا محل ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجور لائی گئی زکات کی حضرت امام حسن تشریف فرما ہے آپ نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے ایک کھجور میں ڈال لیا سرکار کی نگاہ پڑی نے ارشاد فرمایا اگل دو حسن اگلو حضرت امام حسن نے اگل دیا اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ مال کی میل ہے یہ بنو و کے لیے نہیں ہے یہ میری اولاد کے لیے نہیں ہے اللہ دلات اکبر پر اتنی فضیلت ہے عقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب منقطع ہو جائیں گے سارے لوگوں کے سبب منقطع ہو جائیں گے لیکن نہ میرا سبب منقطع ہوگا نہ میرا نسب منقطع ہوگا میرا نصب کام دے گا میرا سبب کام دے گا اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفات کروں گا سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کی شفات کروں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اہل بیت کو جہنم کی آج چھو نہیں سکتی ہے اسی وجہ سے علما بیان فرماتے ہیں سادات سے اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی خطا ہو جائے شرعی تو ان کو اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفی خطا فرما دے گا سے وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے یہ ان کی فضیلت ہے یہ ان کے لیے قرامت ہے یا ان کے لیے بزرگی ہے مگر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ صاحب بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت خاتون نے جنت فاطمہ زہرا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ سنو اللہ تعالیٰ کے وہاں میں تمہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا لیکن میرے پیارے یہ بخاری شریف میں بات ہے آکائے کریم نے اس کو کب ارشاد فرمایا میرے سرکار کے تعلق سے محدین فرماتے ہیں کہ آقا اس بات کو اس لیے اپنے خاندان والوں کے لیے فرما دے رہے ہیں تاکہ خاندان والے سبب اور نصب کی بنیاد پر بے عمل نہ ہو جائیں وہ عمل کریں عمل نہ چھوڑیں یہی وجہ ہے کہ حضرت خاتون جنت کے لیے آگے حضرت رسول کائنات نے ارشاد فرمایا یا فاطمہ اے ملی اے ملی اے فاطمہ عمل کرو عمل کرو حضرت خاتون جنت کو آپ عمل کے تعلق سے تاکید فرما رہے ہیں میرے سرکار خاندان والوں <سؤال> کے لیے اور خصوصاً اپنی بیٹی کے لیے اس لیے اس طرح سے فرمایا کہ تاکہ بد عمل نہ ہونے پائیں یا بے عمل نہ ہونے پائیں اور سہارا کر کے عمل کو چھوڑ دیں تو امت کا فی کیا ہوگا اس لیے میرے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا سرکار کے اس ارشاد کو تم مجبوری بیان کر رہے ہو نہیں نہیں یہ مجبوری نہیں ہے یہ میرے سرکار کا اختیار ہے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سباب اور میرا نسم بلکہ قیامت کے دن میرا سبب میرا نصب کام آئے گا اور سب سے پہلے میں اہل بیعت کی شفاعت کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ درید پاک پہلی جی اللہم ماشاء اللہ سیدنا مولانا محمد محمد محمد جود والکرم والا علیہ و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت کی فضیلت کا حال یہ ہے پیارے اس لئے اہل بیعت کی شان میں کبھی بھی ذہن و فکر میں کوئی بات نہ آنے پائے کبھی بھی گستاخی کا کوئی جملہ نہ نکلنے پائے یہی وجہ ہے کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ سادات سے محبت کرو ان کی تعظیم کرو ان کی توقیر کرو حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اتنی سادات سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ آپ کی محبت کو دیکھ کر کے کچھ لوگوں نے آپ کو رافضی کہنا شروع کر دیا تھا تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اے لوگوں. اگر اہل بیتے اطہار کی محبت ہی کا نام رافضی ہونا ہے تو چلو مجھے رافضی ہی کہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن میں اہل بیتے اطہار کی محبت میں کوئی کمی نہیں کروں گا اللہ اکبر ایک نقطہ اور حضر حضرت امام اعظم ابو ہنیفا رحمت اللہ تعالی کے سے آپ سنتے آئے ہیں کہ عہدے قزا نہ قبول کرنے کی بنیاد پر آپ کو بادشاہ اسلام نے سزا دی تھی پیارے یہ تو بات صحیح ہے لیکن اس کے پیچھے جو راز منحصم پوشیدہ ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سارے لوگوں سے کہ تم سب محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو محمد بن حنفیہ کا ساتھ دو اور آپ نے فتوا صادر کر دیا تھا جب یہ فتوا صادر ہوا تو اس وقت کے جو سلطان اے تھے ان کو یہ بات بہت کھٹک گئی تھی اور اسی رنجش کو لیے ہوئے تھے حضرت امام اعظم کو جاب عہدے قضا دیا اور قبول نہیں فرمایا تو اپ کو جیل میں ڈال دیا گیا اپ کو کوڑے لگائے گئے آپ کو سخت سزا دی گئی ہے یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جن کو اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہے بلکہ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت امام جعفر سابق کے تعلق سے اپ کا کیا خیال ہے تو حضرت امام ابو نیفہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا وہی حصہ تو کامیاب ہے جو حصہ میری زندگی کا حضرت امام جعفر صابق کی خدمت میں گزرا ہے, ہے امام اعظم ابو ہنیفہ دو سال تک حضرت جعفر سابق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں میری زندگی کا یہی حصہ کامیاب ہے اور میں اپنی زندگی کا یہی حصہ زندگی کا حصہ شمار کرتا ہوں جو حضرت امام جعفر صابق کی خدمت میں گزر گیا اللہ سبحانی صاف دبلا لا رے, رے تقبیر حضرت امام جعفر صادق سے کتنی محبت ہے امام آزم ابو حنیفہ کو تمام ایم کرام کی تاریخیں اٹھا کر پڑھو سب کتنی محبت کر رہے ہیں اہل بیت اتہار سے اہل بیت اتحار کی محبت کو اپنے لیے باعث سے فخر سمجھتے ہیں ذریعہ نجاز سمجھتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا حجت الویدا کے موقع پر جب سرکار آخری خطبہ دے رہے تھے حجت الویدا میرے سرکار کا آخری حج تھار کے میدان میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا میرے سرکار اوٹنی پر سوار ہو کر جب خطبہ دینے لگے تو آقا کریم نے خطبہ کے درمیان بہت ساری باتوں کو بتایا تھا آج حجت الردا کا خطبہ ہی مسلمان سرکار نے جو دیا تھا اس کو سن لے اور پڑھ لے تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر اس کی طبیعت میں کچھ بھی صلاحیت ہے اس کی طبیعت میں کچھ بھی سلامتی ہے تو گناہ کے قریب نہیں جائے گا بے شک میرے آقا نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ میں تم سے چند باتوں کی ضمانت لینا چاہتا ہوں اور جنت کی ضمانت تمہیں دے رہا ہوں سبھر آکائے کریم صلی اللہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چند باتوں کی ضمانت آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں آقا فرماتے ہیں ان چند باتوں میں ضمانت یہ ہے کہ تم سب کو میں یہ تاکیف کر رہا ہوں کسی یتیم کو ستانا نہیں کسی یتیم بچے کا حق نہ عورتوں کے تعلق سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اے میرے صحابہ آقا کریم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی زبان کو سہش گوئی سے محفوظ رکھو صحابہ نے اقرار کیا تھا رسول اللہ ہم اپنی زبان کو سہش گوئی سے محفوظ رکھیں گے اسی موقع پر میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ترق تو میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں کتنی چیزوں کو دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں نبی کریم ارشاد فرماتے ہے کتاب اللہ و اطرت میری ایک چیز اللہ کی کتاب ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری چیز میری اطرت ہے اس کو چھوڑے جا رہا ہوں دوسری حدیث میں ہے میرے آقا نے فرمایا وہ سننتی اور میری سنات میں اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں حقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں جملوں پر غور فرمائیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ان چیزوں میں چیز تو قرآن ہے اور دوسری چیز اہل بی اتہار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں تم قرآن کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں تم قرآن کو کسی حالت میں ترک نہ کرنا آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں قرآن پر آپ کا کس طرح سے عمل ہے قرآن کے الفاظ کو سمجھنے کی بات تو الگ ہے تلاوت کرنا آپ نے چھوڑ دیا ہے قرآن کے رموز کو سمجھنا تو الگ بات ہے قرآن کو پہنا آپ نے چھوڑ دیا ہے قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا تو الگ بات ہے قرآن کو سلاب کی نیت سے آپ دیکھنا بھی چھوڑ دیے ہیں یہی وجہ ہے کہ آئے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی سے ایک یہودی نے کہا تھا کہ علی تمہاری داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی باریک ہے میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے کیا ہماری اور تمہاری داڑھی کا بھی فکر قرآن میں آیا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں ہاں اس نے کہا وہ کون سی آیت کریما ہے تو حضرت علی نے آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں پودے اچھے اگتے ہیں زیادہ اگتے ہیں جو, لگا جو لگا خراب زمین ہوتی ہے اس میں پودے نہیں اگتے جی ہیں اور اگتے ہیں تو خراب پودے اگتے ہیں داڑھی ہی زیادہ ہے زمین اچھی ہے اس لیے بال زیادہ رن رن رن رن رن اور تیری زمین اچھی نہیں ہے اس لیے بال کم نکلے حضرت مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی اور یہودی کی داڑھی کا علم قرآن سے ثابت پرواوا قرآن میں ہے کچھ نہیں اب ولیل و آخری کا علم قرآن میں ہے آآ سب کچھ قرآن میں ہے رب تعالی شاہ فرماتا ہے بیان لے ہر شاہ کا واضح بیان قرآن میں ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹنی کی کیل اجھ جاتی ہے اور مجھے اسے تلاش کرنا ہو تو میں قرآن میں تلاش کرنا جا را جا را ہوں. قرآن میں کون سا علم نہیں ہے پیارے آج سارے لوگوں نے یہ کہا کہ زمین چل رہی ہے سارے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ زمین زمین اپنی جگہ سے کھسکتی رہتی ہے لیکن اسی زمین کے تعلق سے قرآن سے حوالہ دیتے ہوئے آلہ حضرت البرکت نے فرمایا نہیں نہیں زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور جب حوالہ طلب کیا گیا تو قرآن کا حوالہ آپ نے دیا سارے لوگوں نے ریسرچ کرتے کرتے آج اس بات پر سب کو اتفاق کر لینا پڑا کہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہری ہے قرآن میں ہے کیا نہیں پیارے جو قرآن میں تلاش وہ سب کچھ قرآن میں ہے آج جو مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے کیا یہ ترقیاں میں نہیں دکھائی گئی ہے جا جا جا جا یہ باتیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن میں جس جس چیز کو تم تلاشو خدا کی قسم ہر وہ چیزیں قرآن میں پائی جا رہی ہیں آج ساری ترقیاں سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ہے جو لہروں میں سورج کی شعائیں پکڑی جاتی ہیں اور سورج کی شعاؤں کی بنیاد پر ایک آواز دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے نبی کون پر جو قرآن نازل ہوا سورج کی ساری خصوصیتیں قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں چاند کی خصوصیتیں قرآن میں بیان کیا جا رہا, جا رہا ہے ستاروں کی خصوصیت جب سوم کے کا بت سامنے نکالا گیا اور یہ ہوا کہ اس بت کو توڑا جائے تو لوگوں نے کہا اے سلطان اس بت کو نہ توڑو جتنے हीरे जवाहरात تم کو ضرورت ہوں ہم خزانے کا وہ پتہ بتا دیں گے کہ تمہاری نسل نسلن بعدا نسلن خزانہ کھاتی رہے گی اور خزانہ کم نہیں ہوگا مگر یہ بت نہ توڑا جائے تو ایک وقت یہ بھی آیا تھا کہ حضرت محمود غزنوی نے سوچا ٹھیک ہے یہ بت نہیں توڑا جائے گا تمہیں دے دیا جائے گا مسلکین نے جب مانگا لیکن فورا اپ نے کہا سنو ہم جب تک اپنے مسود سے نہیں پوچھ لیں گے تب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے جب سرکار غازی پاک حضرت مسعود بہرائیچی کو آپ نے بلایا اس وقت آپ کی عمر شریف بارہ برس کی بتائی جا رہی, بارد رہی بارد ہے بارد یا چودہ برس کی بتائی جا رہی ہے حضرت مسعود غازی جب حضرت محمود غزنوی کے پاس گئے اور آپ نے کہا کہ بیٹا کچھ مشرقین کہہ رہے ہیں کہ یہ بوتیوں ہی ان کو دے دیا جائے اس کے عوض میں وہ سونا چاندی ہیرے جواہرات دینے کے لیے تیار ہیں تو کیا اس بات کو تم منظور کرتے ہو کہ توڑ دیا جائے تب تک حضرت مسعود غازی نے کہا مامو آپ کا مشورہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے نہ رہنے کے بعد آپ کی تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کی تاریخ کا ایک ایک ورک لوگ پڑھیں گے اب, اگر آپ محمود بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اختیار کر لیجئے اور تاریخ میں آپ محمود بد شکن بننا چاہتے ہیں تو وہ بھی اختیار کر لیجئے آپ کیا کہلانا چاہتے ہیں مورخ کی نگاہ میں بد فروش کہنا چاہتے ہیں کہ بد شکن کہلوانا چاہتے ہیں حضرت محمود غز کو جوش پیدا اور اسی وقت آپ نے تلوار کو اٹھا کر کے مارا بدھ کی گردن پر بدھ کو چکنا چور کر جہاں میں محمود بد فروش بننا نہیں چاہتا ہوں میں محمود بدھ شکر بننا چاہتا ہوں حضرت محمود غزنوی وہ ہیں یہی حضرت محمود غزنوی ان کے ایک دوست نے دعوت لی اور جب محمود غزنوی دعوت کھانے کے لیے اپنے دوست کے گھر گئے تو ذرا کوئی جب سلطان کی دعوت لے گا تو کتنا اہتمام کرے گا وزیر اعظم کی دعوت کی جائے تو کتنا احتمام ہوتا ہے آج سلطان محمود غزنوی کے ایک دوست نے ان کی دعوت لی ہے اور جب اس کے گھر وہ دعوت کھانے کے لیے تشریف لے گئے تو گھر کو سجا دیا ہے سمار دیا ہے صاف شفاف کر دیا ہے حضرت محمود غزنبی رات ٹھہرنا چاہتے ہیں سارے لوگوں نے نا کھا لیا نے عرض کیا حضور آج زہ نصیب کی اپ میرے گھر آگئے ہیں آج یہ گھر آپ کے لیے ہے آج پوری رات اپ یہاں گزارا کیجئے حضرت محمود غزنوی ایک کمرے میں لیٹنے کے لیے جب گئے تو نگاہ پڑ گئی کہ قران رکھا ہوا ہے محمود غزنوی اٹھ کر کے بیٹھ گئے سونچنے لگے قرآن رکھا ہے اور میں سوؤں یہ تو بے ادبی ہے اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا اے محمود میرا کلام رکھا ہوا تھا تو سو رہا تھا <تصفح> <تصفح> تو میں جواب کیا دوں گا اس لیے یہاں نہ لاؤ قرآن کو دوسرے کمرے میں کر دوں تب تک حضرت محمود کے ذہن نے پھر فیصلہ دیا تم اپنے سونے کے لیے قرآن کو دوسرے کمرے میں کر رہے رہے ہو تب اگر رب تعالی نے سوال کر دیا محمود تو اپنے آرام کرنے کے لیے میرے کلام کو اٹھا کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کر دیا تھا تو محمود تم جواب کیا دو گے پھر حضرت محمود ردنبی سوچتے ہیں کہ لاؤ میں خود دوسرے کمرے میں چلا جاؤں جس میں قرآن نہیں ہے تب تک پھر ان کے ذہن نے فیصلہ کیا محمود اگر رفتالہ نے تج سے سوال کر دیا کہ محمود میرے قرآن کی وجہ سے سونے کے لیے کمرے سے نکل کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا تو میں جواب کیا دوں گا تب تک محمود کے ایمانی ذہن نے فیصلہ دیا محمود کیا نہیں تم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہو محمود غزنوی اٹھے اور عوضو بنایا اور عوضو بنانے کے بعد رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے رہے جب محمود غزنوی کا انتقال ہوا تو کسی میں خام میں دیکھا پوچھا محمود اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو حضرت فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بخش دیا کہا کس نیکی سے تم بخشے گئے ہو کہاں اور نیکیوں کا ثواب تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہی ہے مگر جو میں نے اپنے دوست کے گھر رات بھر قرآن کے ادب و احترام میں قرآن تلاوت کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو قبول فرما لیا اور اسی سبقے میں میری بخشش ہو گئی نارے نارے رسالت صبح اللہ صبح غور فرمائیے قرآن ہے یہ قرآن کیا آپ کا بھی یہی ذہن و فکر ہے کہ قرآن پر ایسے عمل کیا جائے قرآن کی تلاوت کی جائے آپ کا ذہن و فکر تو یہ ہے کہ آپ جب دن بھر اپنے کاروبار سے فرصت پاتے ہیں تو آپ نہ جانے کس کس ماحول میں اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں آپ فیصلہ کیجئے آپ حسینی بن رہے ہو اور گناہ کے ماحول میں رہو امام حسین کی جنگ گناہ کے خلاف ہوئی ہے امام علی مقام نے یہی ذہن و فکر کیا تھا قرآن کسی حالت میں تم سے چھوٹنا نہیں چاہیے یہی وجہ ہے کہ سب صبح کے وقت نوجوان بیٹا شہید ہوگا تمام فوجی گھیرے ہوئے ہی ہیں تمام یزیدی تلواریں دکھا رہے ہیں مگر امام علی مقام نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا اور قرآن پڑھتے رہے قرآن پڑھنے کی تاکید فرماتے رہے آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں ترق تو کم کتاب اللہ ترتی میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ کو اور اپنی اطرت کو یعنی اپنے اہلِ بیت اطحار کو چھوڑے جا رہا ہوں ان میں سے تم دونوں کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور میرے آقا نے ایک بات اور سبحانہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ نجوم میرے صحابہ مثل ستارے کے اللہ ہیں اللہ تو ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے سرکار نے سارے صحابہ کو ستارے سے تشبیح دی ہے اور میرے آقا فرما میرے اہل کی کشتی کی طرح ہے اب ذرا آپ اندازہ لگاؤ نبی کون اپنے کو حضرت نوح کی کشتی کی طرح فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو ستارے کی طرح فرما رہے ہیں اب ذرا دیکھیے کشتی جب سمندر میں چلاتے ہیں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر کے ہی چلایا جاتا ہے کہ لے جایا جائے کنارہ کس طرح ہے اگر ستاروں سے متعین نہ ہو تو سمندر میں کشتی گھومتی رہے گی پیارے آقا ان فرماتے ہیں کہ تم کشتی لوح لوہ پر سوار ہو جاؤ یعنی میرے اہل بی اتحار کو پکڑ لو اور میرے صحابہ کو مان لو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو دا دا دا تم راہ راست پر رہو گے اسی لیے آقا فرماتے ہیں مانا لئی ہے صحابی راستہ وہی صحیح ہے جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں صبح تکبیر سبحان اللہ آگئی سبحان سبحان تو بتا دو اس حدیث کو سب پڑھتے ہیں جتنے فرقے والے ہیں سب پڑھتے ہیں میں آنا آ رہی صحابی بے شک جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں سبحان اللہ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں جنتی ہوں لیکن اتنا ٹھوس جواب دوں گا پیارے کہ چیخ پڑیں گے واہ واہ بہو شریف پڑھ لو تو جواب دوں اللہ اللهم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک ولیم سلاۃ وسلام علیکم اللہ حضرت حسین کو ذہن میں رکھیے گا اور سارے لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں میرے آقا نے جب ارشاد فرمایا ستخ ترکو امتی آلہ سلاسی و سبرینا ملتن کل النار اللہ ملتن واحدہ سبح اللہ سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں ان قریب میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سرکار کا فرمان ہے میری امت تہتر فرقوں میں ہوگی کل فنار سبحان اللہ سب کا سب جہن کیا بات سب جہنم میں اللہ مل تن واحدہ واہ واہ ایک فرقہ جنتی ہوگا اس سے پتا چلا کہ وہ بہتروں دعویٰ کریں گے کہ ہم امت رسول اللہ ہیں لیکن سرکار فرماتے ہیں سب جہنم میں ہیں جہنمی ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ ہوگا کون سا تب نے ارشاد فرمایا ماں علیہ الحا صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ فرقہ جنتی ہے سبحان اللہ سبھر ذرا آپ ذہن پر زور دیجئے کہ آج ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور اہل سنت تو جماعت فرقہ بھی دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں مگر جو بہتروں دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم جنتی ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو بہتروں ایک اسٹیج پر ہو جاتے ہیں ایک جگہ میں ہو جاتے ہیں ایک بولی ان کی ہو جاتی ہے ایک کھانا ان کا ہو جاتا ہے ایک راستہ ان, ان کا ہو جاتا ہے اس لیے کہ آخر میں بہتروں کو ایک جگہ رہنا ہے اور اہل سننا تو جماعتروں سے دور رہتا ہے ہر اسٹیج پر دور رہتا ہے کھانے میں دور رہتا ہے اتحاد کرنے میں ان سے دور رہتا ہے چلنے میں ان سے دور رہتا ہے نماز میں ان سے دور رہتا ہے نماز پڑھنے میں ان سے دور رہتا ہے تو پتا چلا کہ بہتروں کی جگہ ایک ہے وہ ایک ہو جائیں گے اور ایک جنتی ہے وہ بہتروں سے کبھی نہیں ملے گا لا, لا, سال سبحان اللہ یہ وجہ ہے کہ یہ فرقہ کسی سے ملتا نہیں بہت خوب یہ بہت دعوت دیتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کا موقع اب ایک اسٹیج پر چلے آئیے مولانا الرحیم صاحب آپ بھی یہاں آ جائیے کہتے نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا تم بدمدہ ہو دوسرا کہتا نہیں آ جائیے ہمارے ساتھ نہیں آؤں گا سارے لوگ مل جاتے ہیں مگر یہ فرقہ کسی سے نہیں مل رہا ہے حقانیت کی دلیل ہے اس کا راستہ دوسرا ہے بہتروں کا راستہ دوسرا سبحر اللہ سبح اللہ اللہ ان کو ایک جگہ جانا ہے تو ایک ہو جاتے ہیں اور ہم کو ان سے الگ رہنا ہے اس لیے ہم ان سے الگ رہتے, رہتے ذرا الزامی جواب ہی پر غور فرما لیجئے حضرت امام حسین سے زیادہ دائی اتحاد کا کون ہوگا ان سے زیادہ متحد کرنے والا قوم کا کون ہوگا لیکن انہوں نے کیا دعویٰ دیا کیا تھا جب ایک طرف زہر کی جماعت قائم ہوئی امام علی مقام اپنے بہتر نفوس سے کو لے کر کے الگ جماعت قائم فرما رہے ہیں قلت و کثرت کی بات ہو رہی ہے ادھر بہت زیادہ لوگ جماعت میں ہیں مگر امام حسین اور کوئی حسینی ہی ادھر نہیں جا رہا ہے ادھر مختصر جماعت ہے اسی جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں کربلا ہی سے فیصلہ ہو گیا تھا یہ حسین ہیں حسین کی نماز ہے اور یہ یزیدی ہیں یہ یزیدیوں کی نماز ہے اور جس کو یزیدیوں کی طرف جانا ہو ادھر چلا جائے اور جس کو حسین کے قدموں میں آنا ہو ادھر چلا ہے. نا رہے تقبیر نا سول اللہ سبحانی صاحب کبلا اللہ کم کتاب اللہ وہ ترتی میں تم میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور اہل بیتے اتہار یہی وجہ ہے پیارے ذرا غور فرمائیے کہ اہل سنت تو جماعت ہی میں اولیائے کرام ہیں بے شک کہ کسی اور جماعت میں ولی آپ دیکھیں گے ہیں کسی جماعت میں ولی اسی جماعت میں کوئی ولی نہیں ہے سارے اولیاء اللہ, اللہ سننا تو جماعت میں ہیں اس لیے کہ عرفان کی بارش مولا کائنات سے چلی ہے تو جتنے سادات ہیں الحمدللہ وہ سب اس برسات سے نہا گئے ہیں اور ان کے صدقے میں جو ان کے راستے پر چلنے والے مومنین ہیں وہ بھی اسی برسات میں نہا گئے ہیں درخت تو فیقم کتاب اللہ وہی ترتی دو چیزیں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں یہ کتاب اللہ اور دوسرے اپنی اہل اطہار سبحان اللہ، سبحان میرے آقا اللہ، کی ایک حدیث کو. اور ہے کہ الیکم سنتی وہ سنت و خلفائی راشدین تم پر میری سنت ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ تم پر میری سنت ہے اور خلفائے راستین کی سنت ہے اسی بنیاد پر کا یہ فرمان ہمارے لیے قابل عمل ہے کہ اصحابی کن نجوم اقتدئی تم اقتدائی تم صحابہ مثل ستارے کے ہیں ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے بے شک سبح اللہ آقا سبحان فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن ہیں اور میری اہل بیت اتحار زمین والوں کے لیے امن ہیں سبھر اللہ اہل و بیتی امان فی میری اہل بیت زمین میں امان ہیں امان ان کی بنیاد پر زمین میں امان ہے ان کی بنیاد پر زمین پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے ان کی بنیاد پر زمین پر سکون ہے ان کی بنیاد پر زمین پر بھلائیاں ہیں ان کی بنیاد پر زمین پر رہنے والوں کے لیے چین ہے اطمینان ہے اگر یہ نہ ہوتے تو زمین والوں کا امن اٹھ جاتا نبی فرماتے ہیں آسمان پر ستارے نہ ہوں تو آسمان کا امن اٹھ جائے گا اور اہل بیتے اتہار زمین پر نہ ہو تو زمین کا امن اٹھ جائے گا سبحان اللہ سبحان لہلے اللہ. بیتے اتہار کو کہاں کہاں دیکھو گے اس لیے ان سے محبت لازم ہے ان سے مرت لازم ہے ان کی تعظیم واضح تعظیم واجب ہے کبھی بھی ذہن و فکر میں ان کے خلاف کوئی بھی ایسا شوشا گوشہ نہ آنے پائے کہ جس سے شیطان کو راہ مل جائے ورگلانے کے لیے اللہ اللہ اہل بیتے اتہار حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں کو انگلی سرکار پکڑے ہوئے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں سرکار نے فرمایا ہر لوگوں کی نسلیں نبیوں کی انبیاء کی رسولوں کی نسلیں ان کے سلبوں میں رکھی ہیں اللہ تعالی نے اور میری نسل کو میری بیٹی ف... میری نسل کو میری بیٹی فاطمہ کے شوہر علی کے سلب میں رکھا ہے سب کی نسلیں ان سے چلتی ہیں اور میری نسل علی سے چلے گی سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو اور سوچو سمجھو ان شاء اللہ تعالی حضرت خاتون جنت کے فضائل اور حضرت امام حسن اور امام حسین کے فضائل کل بیان ہوں گے آٹھویں تقریر میں یہ محفل نور زندہ باد پائند آباد عمالہ البلاغ السلام علیکم مصطف جان رہے پہ پیلا کو سلا سمے بز میں دارا پیلا کو سلام شہریا سونی گھڑی چمکا تو کچا جی سو ہانی گڑی چمکا پو چار دوس دل پورو جیسا بلا کو سلا کتن بکھرے ہوئے ہیں مدین کے پھول کتن بکھرے ہوئے ہیں م دین کے فون کر بلا تیری قسمت پلا سلا رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کی خود سی کہ ہاں رضا مجھ سے خدمت خود سی کہ رضا مست پیلا سلام سم بزم دایا پلا رسول <سلام> اللہقل جنت و ذب کا منار اللہ علینہ حکمت کا وہ علینا رحمت کا یازل جلال ولی کرام یا اللہ جو کچھ تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر جمیل ہوا قبول فرما یا اللہ تیرے محبوب کے محبوبوں کا جو ذکر ہوا قبول فرما مولا ذکر فکر میں کوئی غلطی واقع ہوئی ہو تو ہم سب توبہ کرتے ہیں معاف کر دیں یا اللہ کربلا والوں کے صدقہ میں ہم سب کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ ہم سب کے روزیوں میں برکتیں عطا فرما دے بیماریوں سے شفا دے دے مولا ہم سب کو نماز روزہ حج زکت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم کو نیکیوں کی رغبت فرما اور برائیوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تک ہم جیتے رہیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرما یا اللہ ان کے صدقے میں آفات و بلیات سے بچا مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار تعالی تعالیٰ شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی یا الذین آمنو آمنس علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ صلی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان و تاقب الاسران و کر الجدیدان وستقل الفرقدان بلغ روحہو وارواحہ لبیتہی من الطہیتہ والسلام مبارک سلم علیہ کسیرا بجاہ سید نبی نمین المکین الرعوف الرحیم الكریم آمین یا غب العالمین یا اکرم الاکرمین بہی نستعین لا الہا إِلَّ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کا سلام لکھوں <لکراحا> حضرات روتے پاک پیش کرے سناتے پاک پیش کر دوں صلی اللہ, علی نبی اللہ علیہ نبی الم صلی اللہ علیہ وسلم سلات و سلامن علیہ کے رسول اللہ فاضل کے حضرت اللّہ حافظ اللہ صاحب اللہ تقریر سن کر تو جی چاہ رہا ہے کہ اعلی حضرت کی کوئی منقبت پیش کروں دو تین شیرناد کے سن لیں آپ کیا سے کیا سے کیا سے کیا ہو گئے کیا سے کیا ہو گئے کیا سے کیا ہو گئے کیا سے کیا, کیا سے کیا؟, کیا سے کیا ہو گئے کیا سے کیا ہو گئے جو گدائے ڈرے مستفا ہو گئے مستفاع ہو گئے مستفاع ہو گئے, گئے شر ملاپور نجدیت کے سنم لاپتا ہو گئے لا پتا ہو گئے لا پتا ہو گئے نجدیت کے سنم لا پتا ہو گئے لا پتا ہو گئے جلوہ آپ روز اہم رضا ہو گئے جلوہ نرے تکبیر نارے رسالات مسل کے حضرات چلو اف روز نہیں مدرزہ ہو گئے اب تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کچھ بھی مشکل نہیں کچھ بھی مشکل نہیں اب تو میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کچھ بھی مشکل نہیں جب علی میرے مشکل مشیقل میرے م...